اس کے سوا کسی کی بندک نہ وو جلائی اور مارے تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب